شا نیم اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان sha innako la tumma tu mopi va ani ko اللہ ہر قسم دی و صنا تعریف تنجیب تقدیس عثمالک الملک رب العزت وسطو لا شریف نائق ہے کہ جس بھی طرف کچھ اعلانات ہو گے اور او ساری مخلوق سن رہی ہو گی سے ایک روپ اور حبت جلال تاری ہوئے گا کیونکہ اللہ دے دے مخلوق کے درمیان کوئی ترجمان اور کوئی وکیل نہیں ہو گا اللہ فرمان جاری کر رہے ہونگے اور مخلوق سن رہی ہوگی فرمان سے اہدے اس زندگی اندر بھی جاری ہوئے نہیں. لیکن واستا ہے براہ راست نہیں ذریعے یا نازل کتاب جیڑی یعنی ہوئی نا ذریعے ہیں لیکن ایک وقت ایسا اون والا ہے لئی سا بئی اللہ ہوئی ترجمان کہ جدو بندے دے مخلوق دے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان اور کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہو سکتا یہ مرحلہ اور اے منظر قیامت کے دن سارے سامنے آئے اس تو پہلے والے جنے مرحلے ہیں جن مناظر دی ہیں وہ سارے ہی دل واسطہ ہیں قیامت کا دن جدی لمبائی پنج ہزار سال بیان فرمائی محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. او اندر مختلف مرحلے آن کبھی کسی صورت حال تو انسان دو چار گا کبھی کوئی منظر سامنے آ جائے گا ایک اعلان اس دن بھی جاری ہونا ہے اللہ فرمانگے لیما نیل مل کل दुनिया अंदर तुसी अपनी बादशाहत दे, अपनी सल्तनत दे अपनी हुकूमत दे अपनी ताकत दे बड़े बड़े दावे करते रहे दसो अज कि बादशाही अज हुकूमत किसकी کسے کسی نت نہیں ہوئے گی کہ وہ بول سکے اللہ کا روح اور جلال اینا تاری ہوا گا سے اینا چھایا ہوا گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لمحات بھی آنگے قیامت کے دن کہ اندیا کرام رام علیہ مسلم جنہوں اپنی نجات کے بارے اندر کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہو سکتا ان بھی, زبان پہ بھی اے الفاظ جاری ہوں گے رب سل رب نفسی رب صلیم رب سلم سلم اللہ میری جان بچ جائے اللہ میں نجات مل جائے اللہ میرا چھٹکارا ہو جائے اللہ میں محفوظ اور کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جاؤں جب یہ خطرات نہ ہو سان کچھ خبر ہی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے گبراہٹ دے عالم اندر ایسی پریشانی نے موقع سے بھی اللہ مینو توفیق دے گا میں اس ویلے بھی کہہ رہا ہوا گا رب امتی رب امتی اللہ میری امت بچ جائے اللہ میری امت نہ جاؤ اللہ کرے کہ ایسی امت اندر کسی بھی شامل ہو جائے جی جی فکر آپ نو موقع سے بھی ہو سوال ہوئے گا لا مل کل یو اج کدا اختیار ہے اختار ہے کدی ہے کوئی جواب نہیں آئے گا کسی نو ہت نہیں پے کہ کوئی کچھ کہہ سکے اللہ خود ہی احان فرمانگے کا اج کا اللہ کی بادشاہ کوئی دوسرا اختیار اور اقتدار اندر شریک نہیں اج صرف اور صرف اللہ کی بادشاہ اج صرف اللہ کا حکم چل رہا ہے مختلف اعلانات ہند ہونگے جنہوں ایک اعلان ان اندر موجود ہے جہیا میں سورہ یاسی دلاوت کی نبی کریم صلی اللہ او دی موت کا وقت قریب آ رہا اے محسوس ہونا شروع ہو جائے پھر فرمایا ایک راؤ آؤ یاسین وہ کریب بیٹھ کے سورا یاسیم کی تلاوت کریا کرو ابھی مرن تو بعد پڑھنے اجے وہ کریبل مرک ہوے فوت نہ ہوا ہو فرمایا بیٹھ کے پڑھو سورا یاسیم اس سورا پاک کر اللہ نے قیامت کے مختلف منظر بیان کیتے ہیں اگر وہ قریب بیٹھ کے پڑھو گے تو ہو سکتا ہے اللہ انہوں توفیق دے دے کہ او پتہ نہیں کن خیالات اندر کہ ہن میں ایک کوٹی کوٹھی چڈ گا جی میں بڑے شوق نل بنائی اے مل اتے ہی رہ جائے گی جی میں پتہ نہیں کتھوں کتوں کرزے سوجی لے کے بنائی اے کاروبار سارا میں اتے ہی جب کر جا ہاں گا میں جا رہا ہوں یہی کچھ سوچ رہا ہے نا آدمی دے کول بیٹھ کے سورہ یاقین پڑھو ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے توجہ آخرت والے ہو جائے وہ دنیا تو رخصت ہو تصور لے کے ہوئے کہ ہن میں اپنے اللہ کل جا رہا ہوں میں اپنے رب دی واردا اندر حاضر ہونے واسے پہنچ گیا ہوں میرے ادھرو بلاوا اون والا ہے شوق ہوگا بندہ اللہ دو ملنے جا ہو گئے من احب الله کا بندے کے دل اندر اپنے رب دی ملاقات کا اگر شوق ایک ایک خیال اور ای تصور ہوجود ہوگی کہ میں اپنے رب نو نگا میں اپنے رب دے پاس اُدھر ملاقات کراگا اللہ فرمانے میں میں اپنے ایسے بندے دی ملاقات کا انتظار کر رہا کہ کدو آگا میرا اے بندہ کدو آ گا میرے کو وقت مقرر ہے اللہ پہلے بھی بلا سکتا ہے لیکن تبدیلا اللہ نے فیصلے بدل بدلتے فیصلے وہ بدلتے ہیں جن کو انجام کا پتا نہ ہو اس طرح کر لوا کہ یہ ہو جائے گا اس طرح کر لیں کہ وہ ہو جائے گا اللہ ان انجام کا پتا ہے اس واسطے کوئی فیصلہ بدلتا نہیں اگر بندے دل اندر اللہ کی ملاقات کا شوق ہے اللہ کا اللہ کر لے کا فرمایا جہا بندہ اپنے اللہ نو نہیں ملنا چاہتا اللہ اس بد نصیب نو نہیں ملنا چاہتا قرآن اندر فرمایا کئی ایسے بدنصیب بندے ہونگے اللہ کلام کرنا پسند نہیں پرو اللہ کی طرف دیکھن گے نہیں یہ مطلب نہیں انہوں پھر موجاں ہو گئی پھر اپنے انہوں نے بلایا ہی نہیں پچھیا ہی نہیں ناراض ہی رہا ہے. بلکہ تو مراد یہ ہے کہ اللہ رحمت نہ شکت نل نل کلام کرے دیکھے گا ناراضگی نل گو ہوئے گی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کے حساب فقد حالا کا بعض اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ اللہ انہوں بڑی نرمی نل شفقت ہمدردی نالبانی گفتگو کرے اے میرے بندے اے میرے بندے یہاں لکڑا نال تیرے کولو یہ غلطی ہوئی تو اے میری نافرمانی کر بیٹھا تیرے کولو اے گناہ ہو گیا نرمی نل پیار نل وہ کہہ چلا جائے گا ہاں اللہ میں بھول گیا میرے کو نہیں کرد نصیب ہوا تحم کیتا فرمایا جنوب لفظے کیوں نہ پوچھا گیا اللہ کی ملاقات کا اشتیاق رکھ دے اللہ ملنا چاہتا ہے اللہ دی ملاقات کا منتظر ہے جڑا اللہ ملنا چاہتا اللہ او نہیں ملنا چاہتا جس نے یہ بیان فرمایا رسول صلی صلی وسلم اللہ نے پرانی مجید اندر فرمایا ہے کہ موت تو پہلے وہ ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ اس وجود اندر اینی سکت اور ہمت ہی نہیں کہ اپنے اللہ دیکھ سکے اپنے رب ملاقات کر سکے اے وجود فانی ہے مرنا کوئی شخص پسند نہیں کرتا ذرا اے ارشاد فرماؤ کہ پھر اللہ نل ملاقات دی, محبت اور اللہ نل ملاقات دا شوق کس طرح بندے نے دلندرہ من بندہ ملنا یعنی جہاں دل اندر اللہ کی ملاقات کا شوق موجود ہے جس ویل اے سوال کیتا رضی اللہ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالى. جس ویلے وی مومن بندے دا دنیا تو رخصت ہونے کا وقت قریب آ جاندہ ہے جا سامنے ایسا باتاں شروع ہو جائے اللہ دے ملائکہ اور فرشتے آ کے مختلف قسم دے پیغامات دینا شروع کر دیں اس ویلے او دا دل یہ چاہ رہا ہے کہ جہے ایک دو سا میرے باقی نے یہ جلدی ختم ہون میں ہو کے ملا جا پیغام آیا اور پیغام کی آد ہے حضرت ازراہیلام اس ویسے آ کے ہی اے دے رہے اللہ کے اللہ کے بندے تیرے اللہ نے تینوں سلام بھیجی اللہ نے سلام بھیجیے بندہ فرش کے ہے اللہ عرشتے ہے کما کاس طرح وہ لائق ہے جس طرح شان دشایا ہے جس طرح پسند ہے, طرح ہے فرشتے سلام آ رہا ہے اس ویلے اے مومن بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ جلدی نل میرے یہ دو چار سال باقی نے ختم ہو میں جا کے ملا جا سلام آیا ہے جہاں پیغام آ ہے اور مومن دی ایک علامت اور نشانی بیان کردیا ہو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس ویل یہ پیغام ملتا ہے اللہ کا سلام پہ ہے مینو یمو بعرق بےکل فرمایا مومن کی پیشانی سے اس ویلے پسینہ آ جا یہ بہت بڑی ایک علامت بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن فوت ہوتا ہے کہ وہ پیشانی جڑی ہے پسینے ہوئی ہے یہ وہ جذبات ہیں اللہ کا سلام اور اللہ کا پیغام جس ویلے پہنچتا ہے کہ وہ جذبات کی عکاسی ہے کہ مومن کی پشانی سے پسینا اللہ میںرض کر رہا تھا ہا کہ قیامت دن مختلف اعلانات جاری ہونے میں اللہ نے ارشاد فرمانا ہے, اعلان فرمانا ہے کہ بندے نے خود سننا ہے اور دیکھنا صحابا رب نے ربنا یا رسول اللہ ابھی اپنے رب نو دیکھیں گے اللہ رب سان نظر آئے گا چودویں رات کا پورا چن آسمان بالکل صاف ہوئی بدل نہ دیکھ سکتا مایا جس طرح اس دیکھا اسکول اندر کوئی دقت اور تکلیف نہیں محسوس ہوتی کہ آمد اس طرح اپنے رب نو دیکھو گے کوئی دقت نہیں محسوس چہرے ایسے ہولے ہوئے ہونگے جنہوں سے مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہوگی یو مطلب یو جو سے ایک نور پھیلیا ہوا ہوگا ایک روشنی اور ایک چمک ہوئے گی وہاں مایوسی چھائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے لفظ ان لالت برسی ہوئی ہو اپنے رب نو دیکھ رہے ہو اپنے رب کے اعلانات سن رہے ایک اعلان کیے فرمانو ایجرمو اے میرے آکام اے اے کی خلاف ورزی کر حکم ادولی کرم تاج یو میو ہل مجرمون آج میرے نیک بندیا جو الگ ہو کے کھڑے ہو جاؤ دنیا اندر سے تسیہ ندنال رہے انتکٹھے ہی رہے ایک کوئی شہر اندر ایک کوئی ملک اور آبادی اندر رہ اج میری غیرتہ تقاضہ اے ہے کہ میرے نیک بندیا جو الہدہ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں اے اعلان اللہ دی طرف جاری ہوے گا اے آواز آوے گی نیک لوگ اور بد سفا الگ الگ بنیا شروع ہو جائیں اتنے خوشخبری سنائی فرمایا نیک لوگ سفا اللہ دے عرش دے ارد گرد اور عرش بڑا ہے قرآن نے وہ تصور سی سامنے رکھا واسے آسا ما واسے ستے آسمان اور ستے زمین اللہ اللہ شروع ہوئی شروع ہوا ہے کتے ختم ہوتا ہے اج تک اللہ تو سوا کسی مارو اللہ دا عرش ستاں آسمان اور ستہ زمین اپنے تھلے انہیں لیا ہوا ہے وہاں ارد گرد اللہ گرد سفا بن گیا ایک سپ اندر کن انسان کھڑے ہوئے یہ اللہ لیکن سبا دی تعداد دسی کہ کل سفا نیک بندیاں گیا اللہ دے ارش دے ارد گرد ان دی, دی تعداد ایک سو سے بھی گی یہ بیان فرمایا کہ پھر, پھر امت نو خوشخبری دیا فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے امبیر امتہ دیا اسی سفا میرے اکلی امت دیا چالی سفا ہوں میں رات کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ اللہ نے انبیاء اور انن یا دا مقصد ہی اللہ نے اور کہ کچھ دکھانا اپنے حبیب اللہ علیہ وسلم. سبحان اللذی اسرا عبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ فرمایا اسی دے دے اندر اپنے بندے نو پہلے تے سیر کرائی مسجد حرام تو مسجد افسر تک اور پھر زمین تو آسمان تک فرش تو عرش تک لین یو من آیا تاکہ اسی اپنے کچھ عجائبات دکھائیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ عجائےبات بے شمار ہیں آپ نے جنہوں کا تذکرہ کیا ذکر فرمایا جو ایک عجوبہ ای بھی تھی اللہ کی طاقت اور قدرت کی ایک نشانی ای بھی دکھائی گئی کہ اللہ نے سارے پیغمبر اور اندیا امت دکھائی آپ آپ ان کو کیسی یہ دھیان فرما دیں فرمایا ساری زندگی شختی بان ج مر نبی وی مرو نبی آہ اسنان فرمایا کوئی نبی اللہ نے مینو دکھایا کہ اگی اگے نبی ہے پیچھے پیچھے دو امتی نے کسی نے پیچھے تین امتی کسی کے پچھے چار امتی الا حاضر کیا حتیٰ کہ اے فرمایا وی امرو نبی ایسے نبی بھی اللہ نے میم دکھائے کہ وہ اکلے ہی آئے نے اکلے ہی چلے گئے نے ایک بندہ بھی ایمان نہیں دیا ایک شخص بھی ایمانصارت فرمایا اللہ نے مجھے کثرت عطا فرمائی ہے اور اللہ مینو قیامت یہ موقع دیں گے کہ میں اپنی امت کی کثرت سے فخر کر سکا اللہ سان بھی ایسی امت شامل فرماؤں گی حمیل سے تیرے حبیر فخر کرنا قیامت اس امت اللہ نے بہت ہی بلند درجہ عطا فرمایا ہے باقی امتوں سے انبیاء بلایا جائے گا امتوں بلایا جائے گا کوچیا جائے, جائے, جائے گا پہلے نبی نلہ پوچھنے ہل پل لگتا لاہو جو پیغام میں تینوں تھی تو اپنی امت نو جا کے وہ پہنچا دیتا تھی سنا دیتا تھی اللہ, دے نبی گے اے اللہ جل اپنی امت کوچیا جائے گا ہل بلو تو لکم جی نہ نبی نے تو میرا پیغام پہنچایا تھی یا نہیں فرمایا لوگ جھوٹ بولن گے انا من ولا تیرا پیغام لے کے کل کوئی نہیں پہنچیا کوئی نہیں دس جسے یہ کیفیت ہوگی کہ نبی کہہ رہے میں پیغام پہنچا ہے امت انکار کر رہی ہے اللہ تعالی فرمان گے اس نبی کہ تیرا کوئی گواہ وہ پھر کہے گا ہاں میرے گواہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں ہوں نو علیہ السلام ساتھے تو کن ہزار برس پہلے ہوئے اللہ بہتر جان د کنا عرصہ پہلے آیا پرسوں تو پرسوں تو ایک دوست پوچھ رہے سن کہ آدم علیہ السلام تو لے کے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا عرصہ کنا ہے میں کیتی جی ذکر نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث اندر ہے کہ کنسا گزرا وہ کہ لگے کہ کوئی عالم یہ دس رہے سن کہ اٹھ ہزار سال دا فرق ہے آدم علیہ السلام دا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حالانکہ یہ بات عقل دے بھی خلاف یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کنا عرصہ گزریا سال سے عمر کی تھی قرآن مجید نے اللہ فرمان دے نے کہ نوح بندہ جدوسی نبی بنا کے بھیجیا ان اپنی امت نو سو سال تبلیغ کی تھی سارا عرصہ اٹھ ہزار سال کس طرح ہو سکتا ہے یہ عرصہ اللہ ہی بہتر پہ ہے, ہے جس دے وہ نبی کہیں گے کہ میرے گواہ تیرے حبیب امت دے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ او دی امت یہ کہے گی کہ انہوں کی پتا ہوگی ابھی تو ان سے بہت پہلے آئے ہیں ہاں وہ تو بعد آئے گی اور گوائی کس طرح دے سکتے لیکن اللہ نے قرآن اندر ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے فرمایا اتی تو انو ایتی امت, عادلہ, امت منصفہ بنایا ہے کہ تے کو لوگوں کے بارے اندر گواہی ہی نہیں جائے گی قیامت کے دن چناکہ اس امت صلاحات سلاح کو امت دے نیک لوگ کو چھیا جائے گا کہ نوح نے میرا پیغام اپنی امت نظایا پہنچایا تھی تھی یا نہیں پہنچایا وہ گوائی دیں گے کہ اللہ پہنچایا تھی اللہ فرمانگ کس طرح پتا چل گئے اللہ ابھی تیری کتاب قرآن اندر پڑھیا سی کہ نوح نے جا کے اپنی امت پیغام دینا شروع کیا امت کے لوگ نے اپنے اندر انگلیاں دے لی کپڑے دے لے روئی ٹھوس لے یہ قرآن اندر موجود ہے یا؟ بہم اپنے اندر انگلیاں روئی اور کپڑے دینے شروع کر دیتے کہ لوہ کی کوئی آواز سڈے تک نہ پہنچی یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے مسجد ادر لاؤڈ اسپی بند کرنے مقدمے بنانے اللہ اللہ کے رسول دی آواز دباؤ کی کوشش کرنی یہ نوح علیہ السلام دی امت چاطر دا وتیرا چلا آیا ادو تو لے کے سلسلہ چل رہا ہے انہوں کی اولاد اب بھی موجود ہے یہ ورسہ یہاں مل اس قسم دی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ دی آواز وہ او پیغمبر دا فرمان جڑا لوگ تک نہ پہنچے ٹی وی تے ہر خباست ہر کار تک پہنچ جائے یہ انہوں کی اولاد ہے جی چلی جائے گواہی لیے گی پوچھا جائے گا کہانا پی کتاب ایک اللہ تیری کتاب اندر پڑیا کرانا پی احادی سے رسول ایک اسا تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیث اندر پڑیا کہ نو آئے انہوں نے اپنی امت نو پیغام دیتا تھی امت نے اگوں کو انکار کر ممتایا اللہ دے نا فرمان الگ ہو جانگے اللہ دے نیک گے اللہ الگ بن جانگے ان دی قیفیت بیان کرتے بنتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ماں جا جی کا صحیح دین لوگا تک پہنچا رہے وہ علماء جنہوں نے صحیح دین لڑا تک پہنچایا فرمایا علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل بنی اسرائیل دے نبیوں دی جڑی سب ہوے گی میری امت دے علماء سف اندر کھڑا ہونے کا حکم ملے گا جس سف اندر ہوئے گا، ہوئے گا، جا رہے ہیں. دونوں پہلو سامنے شبدار کہ اگر اللہ کا دین پہنچایا ہے صحیح طریقے پیش کیتا ہے اللہ کے بندے سامنے عزت یہ ہے علماء و امتی کا انبیاء ابنی اسرائیل تے جے اللہ دا اے فریضہ نماز جڑا پنچ وقت دن اور رات اندر ساڑے تے آنگا ہے اور اللہ نے عائد کیتا ہے اگر اے دے اندر پتا ہی کیتی ہے لا فروائی کیتی اے دی طرف توجہ نہیں دیتی تے فیرون والی صاحب اندر کھڑا کیتا جائے ایک امتیاز پیدا ہو جائے گا ایک نمائن فرق سامنے آ جائے گا ایک مرحلہ اے ہے چونکہ پنجا ہزار سال دا لمبا دن ہے مختلف مناظر بیان کیتے رسول اللہ رو رہی ساری ماں چل رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تے دیکھ کے فرمایا کے کے یا آئشا آئشا کی تو اور حضرت آئسا صدیقہ کا رضی اللہ تعالی انہا فرمانیا نے یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیا بیٹھیاں, بیٹھیاں مینو خیال آ گیا قیامت کا دن کنا خطرناک اور خوفناک دن ہوا اس دن کی بنے گا کس طرح گزرے گا وہ وقت آیا رونا شروع کرونا یا رسول اللہ وفی روایت یا رسول اللہ کے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تے تے سلوک مثالی ہے یعنی اگر ایک شوہر اور حیثیت جائے تے تو پہلے تے قیامت تک جیسا خامند کسے نو ملے اور مل سکتا ہے. اینا بہترین سلوک اپنے آپ حضرت ہمیشہ رضی اللہ کردیا نے کہ ایسے تو آپ دا سلوک سارے مثالی قسم کا ہے بہترین قسم کا ہے اسی بجا طور پہ فخر کر سکیں کہ جس طرح دا خامد سڈا ہے کسے کسی دا اس طرح دا خامد نہیں ہر تو ذکر یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن بھی تھی سانو یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے اللہ اتنے تو سا بڑا خیال ہے سا بڑا لحاظ ہے ساری بڑی فکر ہے آپ کو قیامت کے دن بھی یاد رکھو گے یا نہیں رکھو گے آپ نے فرمایا اے آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن ایسے منظر بھی ہوں گے ایسے مواقع بھی ہوں گے کہ کسی نے کسی کو یاد نہیں رکھنا یہ بات ذرا واضح نہیں تھی کسی نے کسی نہیں رکھنا مقبول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سان بھی یاد نہیں رکھو گے آپ نے فرمایا آئے عائشہ تین موقع ایسے ہونے نے قیامت دن کہ میں بھی کسی نو یاد نہیں رکھاں گا تنوں بھی یاد نہیں رکھاں گا تین موقع ایسے ہونے بھی یاد نہیں رکھاں گا یہ سان تصور دیتا جا رہا ہے نا کہ تھی سال بعد یا چھ مہینے بعد پیر صاحب کی فیس دے دیا کرو جی دی بیعت کی تھی دے نظرانہ کرنی پہ کہ حساب سے ساری جگہ سے پیر صاحب نے دینا ہے سفارش سے انہوں نے کر لینی ہے سانو کا بھی فکر ابھی جو نظرانہ دے رہے اور یعنی دور اندر جنہوں اسی بڑا روشن سے منفر دور سمجھنے ہوں کہ دنیاوی طور سے لوگ کتنے پہنچ گئے نے یہاں پیروں نے یہاں اللہ کے دین دے دشمنوں نے لوگوں ایسا او بنایا ہوا ہے ایسا بے بےوکوف بنایا ہوا ہے کہ بس لوگ ایسے بھی نے جس ویلے وہ مرد نے تو وہ پیشوا کی طرفوں روکا لکھ کے وہ کفن اندر رکھ دلہ رکا لکھا ہوتا ہے کہ یہ اپنا ہی بندہ ہے یہ جائے ایس دور اندر ایسے لوگ موجود کفن اندر روکا رکھ دلہ کے نام چی لکھ دیتی جاندی ہے کہ یہ پوچھا جائے یہ اپنا ہی بندہ ہے. اور یہ بات کوئی نئی, نئی بڑے بڑے عجوبے موجود ہیں تاریخ اندر سارے قریب کا کمر اندر میں ایک واقعہ تو ارض کرا کتاب میرے کل موجود ہے دیکھ والے دیکھ سکتے نے پڑھنے والے پڑھ سکتے نے نوٹ کر کے لے جان والے لے جا سکتے ہیں ان بات کوئی ایسی نہیں کیتی جائے گا کی کوئی سر پیر نہ ہو ایک شخص مر گیا انہوں دفن کر دیتا گیا جس وجہ منکر اور نکیب وہ او فرشتے جنہوں اللہ نے قبر اندر حساب لین واسطے مقرر کیتا ہوا ہے سوال کرنے مقرر کیتا ہوا ہے تین معروف سوال ہر شخص کو ہونے من ربوں کا دس تیرا رب کون ہے من نبیوں کا دس تیرا نبی کون ہے و ما دینوں کا دی تیرا دین تو کس دین دی تعلق رکھتا تھا یہ تین سوال ہر شخص کو ہونے جس ویلے وہ دفن ہوا وہ نچیر پہنچے انہوں نے آ کے یہ سوال شروع کیتے وہ سوال کر تے جواب اے رہے ہیں تو یہ اگوں جب صرف ایک جتی جا رہی ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے میم کوئی پتہ نہیں میرا نبی کون ہے میرے کوئی پتہ نہیں میرا دین کی ہے میں پیران نے پیر شیخ ابدل کادر جی لانی رحمت اللہ علیہ دھوبی ہوں ساری زندگی وہ کپڑے دھو دا رہا فرشتیا نے جس ویلے اے جواب سنیا تو ایک دوسرے کو کہیں لگے اتو کی لبھنا چل جلدی نہ لے نکل کسی ہوسے چلی پہلا سوال تو پہ اے پیدا ہوتا ہے کہ اے خبر اتو لے کے کونہ ہے؟ اے واقعہ آ کے کنے سنایا کیونکہ اج تک تو یہ معاملہ ہے کہ جڑا چلا گیا ہے نہ او کدی واپس آیا ہے تے نہ او جا کوئی پیغام آیا ہے اللہ نے تو خود بدرتے سہادا نچھا سی کہ تسی اپنی سب تو قیمتی چیز یعنی جان وہ بھی میرے رستے اندر قربان کر کے آ گئے ہو میں راضی اور خوش ہو گیا ہوں تسی دسو تی تسی چاہتے ہو تسی کس طرح خوش ہونا اس قرآن اندر موجود جی واقعہ سورہ آلے عمران اندر چوتھے پارے اندر یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ بدرتے سہادا اللہ نے فرمایا میں راضی ہو گیا تھی کس طرح راضی ہونا چاہتے ہو دسو انہ نے اپنیا دو خارشاں بیان کی ارد کی یادہ ساری پہلی خواہش سے یہ ہے کہ سانوں واپس دنیا سے بھیج دا جائے ابھی تیرے رستے اندر پھر اسی طرح ہی شہید ہو کے آئیے جا لف اور مزہ شہادت اندر آیا ہے وہ مزہ دوبارہ چکھنا چاہتے شہید بڑا مزہ آتا ہے بڑا لطف آتا ہے اسے واسطے رسول اللہ صلی اللہ کو میرا, میرا دل چاند ہے میں اللہ کی راہ آنگر شہید کیا جا پھر واپس بھیجا جاوا پھر شہید ہوا پھر واپس آواں پھر شہید ہوا پھر واپس جانا بدرد شہادان ہے کیا اللہ پہلی خواہش سے یہ ہے کہ سانو واپس بھیج جائے تاکہ دوبارہ چکیے وہ لطف پھر اٹھائیے جڑا شہید ہونے لگیا اصل اٹھایا فرمایا اچھا دوسری خواہش ارز کی اللہ سان واپس بھیج دے دوسری خواہش ساری اے ہے اپنے عزیز و اقارب نو اپنے نو اپنے دوست احباب نو جا کے اے دسیے کہ اے رستہ بڑا ہی عجیب و غریب رستہ جے اے جائے بڑا لطف اور بڑا مزہ جے اللہ دیاں بڑی نعمت ملتی جے تھی بھی جدو دنیا سے آؤ ایسے ہی رستے تے چل کے آیا جا جس ویلے انہوں نے اپنی دونوں خواہش بیان کر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھی خواہشوں کا مینو بڑا احترام ہے میرے ہاں تاہشت کی بڑی عزت ہے لیکن اے میرے قانون دے خلاف ہے جن کو بلا لوا واپس نہیں جنو ایک دفعہ لے آوا واپس نہیں کدیج جتوں تک تھی اے خواہش کا تعلق ہے کہ تھی اپنے عزیز و اکار نو پیغام دینا چاہتے ہو تو پیغام میں پہنچا دینا اللہ حق حق حق حق اور او پیغام قرآن اندر اللہ نے فرمایا اپنے عزیز و اکارب نو دوست رشتے دار اپنے, اپنے بال بچے نجی دنیا اندر نے پہنچے وہ او خوشخبری سنا رہے نے یہ پیغام اللہ نے قرآن کے ذریعے پہنچا تو وہ دوبی کا پیغام کون لے کے آیا جی یہ ای واقعہ موجود ہے ملفوظات ہیں ایک بہت بڑے حکیم الامت دے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ جس ویلے منکر اور نکی آئے انہوں نے آ کے سو حالات شروع کیتے اگو نے جواب دیا کہ میں پیران نے پیر کا دھوبی ہوں میم کوئی پتہ نہیں اللہ کون ہے پیغمبر کون ہے دین کی ہے میرا تو تعلق صرف یہ فرشتہ نے کہا چلو جلدی اتو نکلو یہ پیر صاحب کا دوبی ہے سنوں کی ملنا ہے اور ایتھو کی دنیا اندر بھی بے وقوف بنا والے لوگ موجود نے جڑے رکے لکھ کے اللہ دے نام کفن ادر رکھتے ہیں کہ اے اپنا ہی بندہ نہ کیا جائے یہ کوچ نہ کچھ ہے نہ اللہ نے سچ فرمایا ہے قرآن اندر فرمایا اِنَّ من أَمْوَالَ النَّاسِ پہلے دو امت بڑی مشہور و معروف ہوئی نے جنہیں زمانہ اور دور تو قریب سی وہ کہڑی کہ عیسیٰ علیہ اسلام دی امت عیسائی لوگ اور موسا علیہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے بہت قریب سے علیہ السلام دا دور دے آپ کو فورن پہلے موسا علیہ اسلام کا ذرا اس کو پہلے ان دو امتوں کے بارے اندر دسیا فرمایا ان روح اخبار جمع ہے ہبر کی اور ہبر یہودیاں آلم نیا جاتا یہ ٹائٹل یا ایک او دا لخب ہوں ہبر اخبار وہ جمع ہے اور روحبان جمع ہے راہب کی راہب دے کے آلم کا لخب سی اللہ فرماندے نے ان کثیرم منل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے لوگو لوگا, باطل، باطل اور غلط طریقے نال لوگا نال مال بھی کھان دے رہے نہ اللہ, اللہ دے رستے تو بھی ہٹا دے رہے مال بھی کھا دے، دنیا بھی برباد کر دیتی دین بھی تباہ کر کے رکھ د یہ سانوں اللہ نے اطلاع دیتی دسیا کہ پہلے دو امرتے قریب ایسیاں گزر چکی ہیں جنہاں دے پیر جنہاں دے بڑے بڑے عالم راہ روحان وہ لوگوں کا مال بھی کھان دے رہے لوگوں دین تو بھی ہٹا دے رہے تو بچ جایا جے ایسے دے لوگ ہاتھ نلا بن جایا جی جہے تو اڈا مال بھی لٹ دے لٹتے دین بھی برباد کر دے نے جواب اللہ قیامت دن کہ میں بھی تو یاد نہیں رکھا اللہ وہ تین موقع کہڑے اللہ فرمایا پہلا موقع رضا جس ویلے اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کرنا ہے قرآن اندر جدا جگہ جگہ سے <يَاوْا> والا ایک ترازو اور کنڈا رکھا گے میدان جی دو پلڑے ہونگے ایک ایسا کنڈا انصاف والا لیا جائے گا جہیں دو پلڑے ہون گے ایک پلڑے اندر ہر بندے دیا نیکیاں ایک پلڑے اندر ہر بندے دور وہ رکھا نل کس طلو مل پیا جس ویلے نیکیاں اور برائیاں دو پلڑے اندر جان جانگیاں بندہ سامنے کھڑا ہوا دے عمل او دے سامنے گے اور اللہ نے فرمایا گیا و اما من خپت موایا نیکیاں بڑھ گئی نیکیاں والا پلڑا پاری نکلا آیا فہو وفی ع شر آ ایسی مزے دار زندگی ملے گی جہاں اج اسی تصور بھی نہیں کر و اما من خپت موازی نوا نیکیاں والا پلڑا ہلکا ہو گیا والا پلڑا پارا ہو گیا فَأُمَّهُ حَاوِيَا، او دا چکانا آیا ہے وہ ہاویا کی جہنم دی دہتی ہوئی جلتی ہوئی تیزی نل جلتی ہوئی اب کا نام ہے ہاویا جہنم دے مختلف طبقے ہیں جہنم اندر مختلف کلاسا ہیں اللہ نہ کرے نہ کرے دنیا اندر بھی جیل اندر کلاس, کلاس, کلاس بنائی ہوئی. اگرچہ دھوکھا ہی ہے لیکن کچھ کلاسیفکیشن کیتی ہوئی ہے کچھ درجے مقرر ہیں اللہ نے جہنم اندر بھی ایسے طرح کلاسیفیشن کیتی ہوئی ہے اور وہ حقیقت پہ مبنی ہے اُتھے جرم دے مطابق واقعی سزا ملنی ہے ایک مجرم دی سزا اللہ نے قرآن دسی اسفابق منافک نو اصا جہنم کی سب تو نچلی تہ جہی ہوگے گی اندر رکھنا منافک صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کن گہرا ہوتی گہرائی کن ہوگی سے اللہ نے منافق نو قید کرنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کے کنارے تے کھڑے ہو کے کوئی پتھر وہ سٹیا جائے تے ستر سال تک وہ پتھر متوافر تھلے جانا رہے تے پھر بھی جہنم دی تہ اندر نہیں پہنچے گا اللہ نے اوت قید کرنا منافک اور منافق کون ہے جنہیں دو چہرے ہوئے ہوئے ہوسے لوگ کی کمی نہیں ہوں تو گفتاس ہے ملک بھریا پہ آیا ایسے لوگ اللہ بادشاہ ضلعج ہے دو چہرے والا بہرحال فرمایا, ایک موقع تھی آئیسا, او دوسرا موقع دسیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس و مال نامے تقسیم ہوگن گئے ٹکٹ ملن لگ قیامت دن ٹکٹ تقسیم ہونے سا سارا زور لگ رہا ہے نا دنیا دیا اسمبلیاں یا ہو جیشن ہوتے ہیں وہ ٹکٹوں کے حصول اندر ٹکٹ جنت اور جہنم دیا میں وہ دیکھنا چاہیے کہ کس پاس سارا زور چل رہا ہے سورائے ہاقا اندر وہ منظر بڑی تفصیل اللہ نے بیان کیا فرمایا جس ویسے ٹکٹ تقسیم ہو اما منقوب اہو بے یمی جنتی سجے ہاتھ اندر جہنمیاں کبے ہاتھ اندر ٹکٹ ملنا اے پہچان ہوج بھی تے رائٹسٹ ہیں اصحاب الیمین تے اصحاب السنا جہنمیا کبے ہاتھ اندر ٹکٹ ہے سجے ہاتھ اندر خوشی اپنا ٹکٹ اس طرح ہاتھ بلند کر کے لوگ نو دکھا اور ہاں کتاب او اے لوگو اے لوگوں دوستو آؤ ذرا میرا ٹکٹ پڑھ کے دیکھو اللہ نے میں میرے جنتی قرار دے دیتا نال وجہ دسے گا کہ کیوں ایسا ہوا ہے اس واسطے نہیں کہ میرے کو بڑے پیسے سن دولت جمع کی جا رہی ہے حلال حرام ہر طریقے نظر کچھ شخصیات ایسا ہیں کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں کتھوں کتھوں کتھو دولت سمیتی اور لٹی اور سلسلہ جاری ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ میرے کو بڑی دولت تھی بڑا بینک بیلنس تھی بڑا مال تھی اس واسطے مجھے یہ ٹکٹ سبجی ہاتھ اندر ملے آئے بلکہ لوگوں دعوت دینا ہوا کہ میرا ٹکٹ پڑھ کے دیکھو نال تو این ملاکن حساب اے یا مینو دنیا سے یہ یاد سی کہ قیامت میں میرا حساب ہونا ہے میں اپنا حساب بے باک ہے اپنے حساب میں خراب نہیں ہوتا اللہ اپنا معاملہ درست اور ٹھیک اللہ اکبر سے جس بد نصیب نو کھبے ہاتھ اندر ٹکٹ ملے حدیث اندر آنگا ہے فرشتے ٹکٹ پکڑا گے او اپنا ہاتھ اس طرح پیچھے کر لے گا خبا پکڑے بھی نہیں ہاتھ پکڑ کے ہاتھ دا ٹکٹ وہ دیں گے کہ تکڑتا من اوتے یا کتابال جس بدنسیب نبے ہاتھ اندر وہ ٹکٹ ملے یہ واضح نشانی ہے کہ یہ جہنمی تھی لم ور کتاب ہے روے گا گا ہائے اے وقت میرے سے نہ آگا اے کڑی میرے سے نہ آگی مینوں ٹکٹ نہ ملدا ہوں تو جنہیں دیکھنا ہے انہوں پتہ لگ جانا ہے کہ میں جہنمی ہوں میں لمبو تک کتاب میں جنت کادرساب میں کبھی سوچا بھی نہیں سی کہ میرا حساب ہوں. میرے کو کسی نے پوچھنا یا اے کاش یہ کڑی ٹل جاندی یہ وقت کسی طرح گزر جانا میرے اے وقت نہ ما انی این اپنی زبان تو کبے گا پیسے تو بڑے سن مال میرے کو پڑا سی لیکن او دولت اج میرے کسی کام نہیں آئی مایا اگنا این مال آنی, انی سلطان میرے کو بڑا اقتدار اور اختیار ریا میرے ایک ایک اشارے نال کئی گردنا اُتر جاندیاں سن کئی گردنا چھٹ جاندیاں سن حالانکہ عنی سلتا نہیں لیکن میرا وہ اقتدار اج من خدا دے آزاد تو نہیں بچا سک جنم تو نہیں بچا سکتا اے اپنی زبان خزو ہو میرے ملائکہ اس خبیس نو پکڑ لو پغلو دے اندر لانت دا ہار پا دن سے فلانے دے ہار نوٹوں دے ہار پے نا تیرے گل استقبال ہوتا ہے کہ قوم ن جو کر سکتا سا یا کر سکتی سو کر اسی تیرے گل چ ہار پایا ایک وقت والا ہے خزو ہو فلو اللہ فرشتہ فرمان گے یہ پکڑ لو یہ گل اندر لانت دا ہار پا دلو پکڑ کے یہ جہنم دار پینک دل سلطن سر سر ہاتھ لمبے سنگل لیا کے زنجیر لیا کے جہنم اندر جکڑا میرے بلاہم خدا بزرگ برتر یہ مان کی نہیں یہ یقین ہی نہیں تھی کہ اللہ ہے وہ دیکھ رہا رہا ہے ہے سن انہیں حساب لینا ہے انہیں میرے کو پوچھنا ہے کریے سوچے یہ دوسرا مرحلہ ہے وقت اجازت نہیں دے رہا انشاءاللہ شاء بات جاری رہے گی کسی دوسری نشست اندر اللہ تعالی سان اس وقت ہوں تو پہلے پہلے اپنا معاملہ درست کر دی توفیق عطا فرماوے ایسا نہ کہ ایسی پہنچ جائیے اور معاملے ہو گڑبڑ ہو ایک تو اے کہ کسی کھان پین والی چیز اندر بلی اگر منہ مار جائے بلی وہ جی کچھ کھا پی لو کہ کیا او کھا لینی یا پی لینی شری طور سے صحیح اور جائز ہے یا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی دی ہوئی یا پیتی ہوئی چیز اور جائز قرار دیتا ہے فرمایا اِنَّمَا عَلَيْكُمْ اے تو اکثر آدی جانا رہی اگر تبیعت پسند کرے دل من ہوئی پیتی ہوئی چیز نو استعمال کیتا جا سکتا ہے ہاں وہم موجود ہے کہ بلی جس چیز کھا جائے پی جائے کچھ وہ ایسے جراثیم وہ چھوڑ جاتی ہے جہد گلے دیا خنازیر ایک بیماری ہے وہ ہو جاتی حدیث یہ بالکل نفی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر طبیعت قبول کرے اس بات نو کھا سکتے ہو پی سکتے ہو دے اندر کوئی بیماری نہیں لیکن جبر بھی نہیں کہ ضروری کھلائی جائے پلائی جائے تمیت منتی کہ کھا لو ورنہ نہ کھاؤ نہ پیو دوسری بات کسی دوست نے یہ پوچھی ہے کہ اگر کسی شخص کا بیٹا غریب ہے کہ کیا والد ان انکات دے سکتا ہے یعنی یہ بات کئی دفعہ کے بھی پوچھی جا چکی ہے اگر بیٹا الگ ہے بال بچے والا ہے وہ گزارا نہیں ہو رہا محنت کرنے باوجود یعنی ضرورت مند اور محتاج ہے کہ باپ بیٹے زکات دے سکتا ہے لیکن بیٹا باپ نکات نہیں دے سکتا بات سمجھن والی یہ ہے کہ باپ بیٹے نو بیٹی نو اگر وہ محتاج ہیں ضرورت مند ہے باپ کو اللہ نے مال دیتا ہوا ہے وہ او انہوں زکات دے سکتا ہے لیکن بیٹا یا بیٹی باپ کو زکات نہیں دے سکتے ماں زکات نہیں دے سکتا اس واسطے کہ فرمایا الما لو ولادو باپ نو یہ حق دیتا ہے شریت نے کہ اولاد اور او مال او تیرا ہی ہے باپ اگر ظلم نہ کرتا اولاد کے مال چو جنا چاہے انہوں بغیر پوچھے بھی لے سکیں یہ حق دیتا ہے شریت نے اس واسطے باپ نو نظک نہیں دے سکتا ماں نو زکات نہیں دے سکتا ماں باپ اولاد نو نکات دے سکتا اے یہ بات بھی سن لو کہ بیوی بی خامد نکات دے سکتی ہے خامد بیوی بی نکات نہیں دے خامد چونکہ ذمہ دار ہے کمان کا کھلان کا پلاؤ کا اللہ نے یہ ایک ذمہ داری رکھی ار رجال قوامون رجا لو بما فضل نہ اللہ نے مرد نو حاکمیت عطا کیتی ہے وہ بھی دو وجوہات بیان کیتی نے یعنی ایک تے فرمایا کہ میں تو انو پیدا کیتا ہے کہ میں تو اٹے درجے مقرر کیتے نے مرد نو حاکم بنایا ہے عورت دوسری وجہ اے دستی ہے کہ مرد مال خرچ کر دیا اپنے بار بچے دا. خامن بی بی نو زکاة نہیں دے سکتا اپنے اصل مال سے او دی ضرورت پوری کرے لیکن اگر خامد کسی ویلے ضرورت مند اور محتاج ہے بیوی بی نے ہے ہے بی بی او دی دینی ہے تے جے او دا خامد حقدار ہے تے اپنے خامد نیوس زکات دے مال چکے یہ مسئلہ جس بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ اوہ سن کے گھر گئے تے جا کے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہی دے دے تے حیران ہو کہ ہے بیوی دے, دے, دے یہ کس طرح ہو سکتا ہے اس ویلے اٹھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہو کے یہ بات تے آپ مسکرائے اور فرمایا سادہ کا ابو سلما اے سلمہ ابو سلمہ یعنی تیرے خامد نے جا کے تین بالکل سچ کیا میں مسئلہ خامد نکات دے سکتی ہے جی بہرحال یہ بات یاد بھی رکھنی چاہیے نے اور اسے رہنا بھی چاہیے کیونکہ انسان ہے ذہن چ نکل جاتا